اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہؤ اور فرشتوں اور اور الموہنی انصاف سے کام ہے کر اس کے سوا کسی کی عبادت ناؤ عزت والا حکمت والا